اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجيب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فاذا امتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أَذَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُجُورٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاك لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوت وأصحاب الأيكد وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد حاضن جما بزرگو تمام تعریفیں حمد وا بزرگ اور بڑائی اس اللہ عد اللہ شریک ہی کے لیے لاقوار ہے جو ہم تمام لوگوں کا پالن ہار ہے درود و سلام کا نزول ہو جیو ان تمام نیک ہستیوں پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامت و فرامین کو بلا کسی تنخیص بغیر اس کے اندر کچھ کمی کیے کہ اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا خصوصاً اس سلسلے نبوت کی آخری کڑی فخر رسول انیس بے قصا شفیع المدنبین سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے چپا چپا تک پھیلانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی میرے بھائیو خطب مصنوعہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کیا بتلا رہے ہیں انشاءاللہ شاء آج کے اس خطب جمعہ کا موضوع ہوگا دعا کی اہمیت و فضیلت اور دعا مومن کا ایک زبردست ہتھیار میرے بھائیو دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے بندے کے ظاہری جتنے بھی سامان ہیں ظاہری ضروریات ظاہری دروازے سب بند ہو چکے ہوں تو ایک دروازہ بندہ چاہے وہ گنہ گار ہو یا نیکوکار ہو ایک دروازہ اس کا کھلا رہتا ہے وہ دروازہ دعا کا دروازہ ہے دعا کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے قرآن مجید کے اندر اس دعا کی فضیلت و اہمیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ دعا کیا چیز ہے دعا کو مانگنے کا جا بجا اللہ نے حکم دیا ہے دنیا کے اندر کسی آدمی سے آپ کسی چیز کا سوال کرو ایک مرتبہ سوال کریں گے تو اس کی نظر میں آپ کی اہمیت گھٹ جائے گی دوسری مرتبہ سوال کریں گے تو آپ سے وہ بے توجہی سے بات کرے گا تیسری مرتبہ جب آپ جا کر کے اس سے پوچھیں گے تو وہ جھڑک دے گا یا آپ کو غصے میں غصے میں لا دے گا یا اپنے آپ غصہ ہو جائے گا یا وہ آپ کو نہیں دے گا وہ بولے گا کہ آپ سے میرا کیا رشتہ ہے میں کیوں دوں آپ کو لیکن اس کے برعکس پرور د کی ذات وہ ذات ہے جتنا آپ مانگو اللہ سے جتنا آپ دعا کرو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے بندے سے خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ چاہتا ہے بال روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے اس قوم کے اوپر غصہ ہوتے ہیں میرے بھائیو آئیے ہم دیکھتے ہیں پرانی مجید کے اندر اس دعا کی فضیلت اور اہمیت اور اس دعا کے اوپر مومنوں کو کس طرح ابھارا گیا ہے کہ مومنوں کو اس دعا کی اہمیت کے اوپر کیسے ترغیب دلائی گئی ہے کہ دعا کو کیسے کرنا چاہیے دعا ایک مومن کا یا ایک حصہ ہے زندگی کے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے دعا مومن کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کو چھوڑ کر کے مومن اپنی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا جس کو چھوڑ کر کے مومن اپنی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا جو چنا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سر غافر بار چالیس آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وقال ارب بکم ادڑونی سید وکال عرب آپ کا رب نے, آپ کے رب نے کہا آپ کے رب نے کہا ادڑونی مجھ سے دعا مانگو مجھ کو پکارو مجھ سے اپنی ضرورت پوچھو استجم میں سنوں گا قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو میں سنوں گا اور قبول کروں گا پھر اس کے بعد اللہ اللہ تبارک بیانا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں مجھ سے دعا کرنے سے رو گردانی کرتے ہیں مجھ سے دعا کرنے سے تکبر میں آتے ہیں سید خلون جہنم اداخرین تو وہ ان قریب ذلیل اور رسوا ہو کر کے شرمندہ ہو کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے شرمندہ ہو کر کے وہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے آئے کریم کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک وزالا نے دعا کو عبادت کہا ہے دعا کو عبادت کہا ہے کہ رو نہ عبادتی جو لوگ میری عبادت سے یعنی میری اس دعا سے روگردہ نہیں کرتے ہیں مجھ سے سوال نہیں کرتے مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو ایسے لوگ شرمندہ ہو کر کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے جہنم میں ڈالنا یہ انسان کے فیل ہونے کی دلیل ہے انسان کے ناکام ہونے کی دلیل ہے اور ناکام بھی ایسے ہو رہا ہے کہ ذلت اور رسوا ہی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے ڈال دے گا یوں تو جہنم میں جانے والا رسوا ہو کر کے جائے گا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر شرمندگی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اللہ وب القیم الج رحمۃ اللہ اسرائیل کے تعلق سے بیان فرماتے کہ خاص اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا نہیں مانگتے تھے ان کے چہروں کے اوپر ایک ایسی ذلت ایسی شرمندگی نازل فرمائے گا جس سے پورے کے پورے لوگ جان لیں گے کہ اس کا گنا یہ تھا دنیا کے اندر کہ وہ اللہ تبارک و سے دعا نہیں کرتا تھا اس کا گناہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تھا تو سعید کے کے خلون جہاں میرے بھائیو اس کے علاوہ آئیے مجید کی دوسرے آئے سورہ آر سورہ نمبر سات آئے نمبر پچاس پر پانچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شاید فرماتا ہے خوفیا اپنے رب سے تم اپنے رب سے مانگو اپنے رب کو پکارو اپنے رب سے تم دعا کرو گڑ گڑا کر کے آہستہ آہستہ چھپ چھپا کر کے اپنے رب سے تم دعا مانگو اپنے رب سے دعا تم دعا مانگو انہیں ہُوا دیکھ دیکھو دعا مانگنے کے اندر بھی دعا مانگنے کے اندر بھی جتنا اللہ تبارک کو تلا جیسا مانگنے کا حکم دیا ہے ویسا مانگو اللہ تبارک کو تلا حد سے زیادہ, زیادہ, زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا آئے کریمہ میں دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ آرڈر ہے اس میں آرڈر ہے آڈر یہ فرض کے حکم میں ہے کسی بھی حدیث کے اندر اس کے آرڈر کسی بھی قرآن مجید کی آیت کے اندر کہ یہ فرض نہیں ہے بول کر کے نہیں ہے حکم جو امر قصحا آتا ہے امر کا سارے بہت ساری چیزوں کے واسطے ہوتا ہے عباہت کے واسطے جواز کے واسطے تو جواز عباہت نہیں بلکہ ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنا ہے اللہ سے اگر نہیں مانگیں گے تو ہم گنےگار ہوں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا نہیں کریں گے تو بھی ہم گنگار ہوں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ ربکم اب حکم تیسرے آتے کے ریمامے بکرا سر دو آئے ایک سو چھ کے آپ سے میرے بندے جب میرے تعلق سے پوچھے آپ سے میرے بندے جب میرے تعلق سے پوچھے تو آپ ان کو بول دو کہ میں ایک دم قریب ہوں میں ایک دم ان کے قریب ہوں فعنی قریب اجیب دعوت ادائی ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں ادا دان جبکہ وہ مجھ کو پکارتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ مجھ ہی کو پکارے میرے ہی اوپر ایمان رکھے فلستی بولی وہ مجھی ہی کو پکارے میرے ہی اوپر ایمان رکھے بھروسہ مکمل میرے ہی اوپر ہو بھروسہ کسی دوسروں کے اوپر نہ ہو صرف میرے ہی اوپر ہو اور مجھے سے وہ پکارے لال لہم بہت ممکن ہے کہ وہی وہ لوگ ہدایت پر ہیں کہ وہی لوگ یقینا ہدایت پانے والے ہیں وہی یقینا جو دعا کرتے ہیں مجھ سے وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں آئے کریمہ میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے ہم سے قریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری آواز پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وسیلہ تو اس سے لیا جاتا ہے وسیلہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو دور ہو دور ہو پانی پانی کنویں کے اندر ہے تو کنویں سے پانی کو نکالنے کے لیے بالٹی ڈالتے ہیں تو بالٹی اندر جانے کے بعد پانی کا نکلنا تو یہ بالٹی اور رسی کا جانا ہی وسیلہ ہے تو وہ پانی کو لینے کے لیے تو ویسے ہی اگر پانی ہمارے خرید ہے تو پھر اس بالٹی کی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو چن اللہ تبار کو پتہ ہم سے خرید ہے تو ہم کو کسی دوسرے کے وسیلے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبار کو پتہ خود ہماری سنتا ہے دوسری قرآن مجید کی دوسرے آیا کریمہ میں اللہ تبارک و بیان فرماتا ہے کہ ہم لوگ ہمارا علم ہماری ہمارا علم انسان کے شہر سے بھی قریب ہے ہمارے فرشتے انسان کے شہرک سے بھی قریب ہیں انسان اپنے دل کے اندر جو چاہتا ہے فوراً ابھی وہ دل کے اندر بات بنتی بھی نہیں ہے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اب یہ کیا اس کے دل اس کا دل کیا پیدا کر رہا ہے ابھی کیا بات پیدا کر رہا ہے اس کا دل ہم جانتے ہیں تو پھر ہم کو وسیع کی کیا ضرورت ہے ہم سے مانگنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے فلیہ سجیب بری امیر شرط یہ ہے مکمل ایمان میرے اوپر ہو مجھے دعا کریں دوسروں سے دعا نہ کرے مجھے دعا کریں بے شک وہ لوگ مکمل یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں یقیناً وہ جنتی ہیں یقیناً وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں میرے بھائیو اس کے علاوہ سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر نوت کے اندر اللہ تبارک بیان فرماتا ہے مومنوں کی عادت یہ ہوتی ہے مومن کون ہے مومن کیا کیا کرتے ہیں مومنوں کی سفات بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی ایک نشانی بتا رہا ہے یسارعون رغبا لنا کہ ایمان والے تو وہ ہیں ایمان والے تو وہ ہیں جو نیک کاموں کی طرف نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہوئے نیک کام کرنے لگتے ہیں نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں نیکی کا کام ان کو کرنے کا موقع ملا تو اتنا فاسٹ اتنا تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ کہیں دوسرا آ کر کے اس کام کو سر نہ دے کہیں دوسرا آ کہ اس کام کو نہ کر بیٹھے فوراً میرے ذریعے سے وہ نیک کام ہونا بول کر کے اس طرح سبخت کرتے ہیں نیک کاموں میں نیک کاموں میں اس طرح سبخت کرتے ہیں ایمان والے بندے پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وہ راؤ و رحبا وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں جنت سے یعنی جنت کی امید کرتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے یعنی جہنم سے ڈرتے ہیں اے اللہ تیری جہنم بہت خطرناک ہے اس پہ بچا یہ ایسا ڈرتے بھی ہے جہاں سے رحبت بھی رکھتے ہیں اور رغبت جنت کی اللہ کی نعمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہوئے دعا مانگتے ہیں وہ دوڑو نہ قانون اللہ کا بارک بیان فرماتا ہے وہ لوگ مجھ سے ڈرنے والے ہیں ایسا کرنے والے مجھ سے ڈرنے والے ہیں دیکھو دعا کرنے والوں کو اللہ تباہ کو تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں یعنی اللہ کا ڈر کسی کے دل میں آ گیا کامیابی کے لیے وہ کافی ہے اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہونے کے لیے وہ کافی ہے قرآن مسجد کی دوسرے آئےتوں میں اللہ بیان کرواتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ پسندیدہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا, اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کا ڈر کس کے دل کے اندر ہے دے رہے جو لوگ ہم سے دعا کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جو لوگ ہم سے دعا کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر ہے بول کر کے اللہ خود بول رہا ہے تو اس سے بڑھ, بڑھ کر کے خوش قسمت اور کون لوگ ہو سکتے ہیں تو میرے بھائیو یہ قرآن مجید کے چند آیات تھیں اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات کے اندر ہم لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے نمل اس سورین نمبر 27 آیت نمبر پر پٹو کے اندر اللہ تبار کو تعالیٰ خلف اللہ ہے کردمی جب آدمی تڑپنے لگتا ہے بے بسی کے اندر جب ہوتا ہے تو اس کی بسی کو اطمینان دینے والا کون ہے اس کی بے کے اندر اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے اس کی کے اندر کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے اور اس کی بے کو ختم کرنے والا کون ہے مصیبت کے, اندر آ کر کے ہے تو اس کی مصیبت, کی با... اس کی مصیبت کے بارے میں سننے والا کون ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے اور اس کو زمین کا بادشاہ اور زمین کا خلیفہ بنانے والا کون ہے پھر آگے اللہ بیان پر ہے بولو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہے اس طرح کے کام کرتا ہے آدمی دل کے اندر بہت ساری مصیبتیں غم رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خفیہ طور پر دعا کرتا ہے سامنے والے کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کیا پریشانی اور کیا غم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ارش کے اوپر مستوی ہو کر کے اس کی دعا کو سن لیتا ہے اس کی آہو بکا کو سن لیتا ہے اور اس کی تڑپ کو سن کر کے صرف سننا ہی نہیں بلکہ سن کر کیا اس کے اوپر اس کا رد بھی ہے کہ وہ یا اس جو بھی تڑپ, تڑپ کو بھی دور کر اللہ کے اللہ ہی کرتا ہے یعنی بندہ جب پکارتا ہے تو اللہ تبارک اس طرح کا کام کرتا ہے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک اس طرح کا کام کرتا ہے تو میرے بھائیو اس کے اندر بھی دعا کی غیر معمولی حیثیت گئی ہے کہ دعا انسان کا ایک لازمی جز ہے دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے آئیے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سعید الجام صغیر کی حدیث کے نبی صلاح اسلم بیان فرماتے اکرم اللہ سبانہ دعا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کے کون سی بھی کوئی بھی چیز مکرم نہیں ہے انسان کے واسطے انسان کے نزدیک سے انسان کے پاس سے دعا سے بڑھ کر کے کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی ہے تو انسان کے زبان سے نکلنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دعا ہے دعا انسان کرتا ہے گچے کے وہ اپنا سوال کرتا ہے گچے کے وہ اپنی ضروریات اللہ سے مانتا ہے لیکن یہی چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا مربی ہے ہمارا تربیت کرنے والا ہے ہم کو پیدا کرنے والا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے دوسری ترمیزی کے رواج شگل بھائی نے صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اب اور دوسری عبادت کے اندر اب دعاؤ مقل عبادہ کہا گیا ہے دعا ہی عبادت ہے یا دعا ہی عبادت کا مفض ہے نچوڑ ہے دعا ہی عبادت کا نچوڑ ہے یعنی آپ دیکھو نماز کے اندر نماز کے اندر جو بھی ذکر اور ازکار کیے جاتے ہیں وہ سب ہیں سب دعائے ہیں نماز کے اندر جو بھی روز کر کے جاتے ہیں سب دعائے ہیں تو اللہ تبارک اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں دعا اصل عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے تو اس طرح کی غیر معمولی حقیقت ہم لوگوں کو اس دعا, کی دعا, کی دعا, کی دعا سے معلوم ہوتی ہے تعالیٰ کا بیان ہے کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مایا مل ملم ید اللہ غذیب علیہ کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے اللہ کا غصہ کوئی قوم اگر مول لی وہ قوم ناکام ہو کر کے نہیں جاتی ہے اللہ کا غصہ کسی آدمی کے اوپر ہوا تو وہ قوم اور وہ آدمی وہ آدمی و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے تو چنا چاہیے اللہ کا غصہ ہونا گیا کہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے جہنم کے سوا اور کیا ہے اس کے لیے جہنم کے سوا اور کیا ہے میرے بھائیوں تھوڑا غور کرو آدم اور ہوا کو خدا کے حکم پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو زمین میں بھیج دیا تو سب سے پہلی عادت جو اللہ تبارک نے آدم اور ہوا کو سکھائی وہ یہی دعا تھی سب سے پہلی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو سکھائی وہ یہی دعا تھی مجید اندر اللہ بیان پر ہی کریمات فتح چند کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اللہ کو سکھلائے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ, یہ کلمات کو پڑھ کر کے اس کلمات کو کہہ کر کے آدم علیہ سلاۃ والسلام نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول کیا وہ کلمات کیا تھے وہ کلمات یہ تھے <سلام> ربناسرین <سلام> پر ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا اگر ہمارے اوپر تو رحم نہیں کیا تو پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے تو دیکھو سب سے پہلی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابا آدم کو سکھائی وہ دعا تھی دعا ایک عبادت جو سب سے پہلی عبادت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابا آدم کو سکھائی میرے اس طرح طیب علیہ السلاۃ السلام کا سلاد السلام کو جب مصیبت آئی کیڑے مکور کیڑے ان کے جسم کو کھا جانے لگے اس موقع پر انہوں نے دوسروں سے نہیں بلکہ اپنی شکایت اپنی مصیبت اپنا غم اپنا ہزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور کہا گیا اللہ دیکھو مجھ کو تو یہ پریشانی اور مجھ کو تو یہ برائی پہنچ گئی ہے اللہ صرف تجھ سے دعا میں کر رہا ہوں کہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے میری اس پریشانی کو تو دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی کیا اور ان کی پریشانی کو نکال دیا میرے بھائی صلی السلط و السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر کے دعا کر رہے ہیں فنا دافکات غلومات کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہ غلومات جانتے ہیں جمع ہے جمع کر سکتا اندھیرے اندھیرے وہ کتنے اندھیرے کتنے اندھیرے تھے مفسرین بیان فرماتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس, اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یونس علیہ یونو تین تین اندھیروں میں تھے سب سے پہلے رات کا اندھیرا دوسرا ایک ہے کہ سمندر کا اندھیرا تیسرا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا یہ تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلط وسلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر رہا ہے دعا کہہ رہے ہیں صبح علم بے شک ہے اللہ تیرے, تیرے علاوہ کوئی معمولے بر حق نہیں ہے صرف اور صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے صرف تو ہی پوجے جانے کے لائق ہے تیرے علاوہ کوئی بھی معمول پر حق نہیں ہے بے شک تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں میں خوم کی بات تیری بات, تیری اجازت کے بغیر خوات سے نکل کر کے آیا ہوں اللہ تم کر دے چنا اللہ تبارک نے آگے آیت میں ان کی معافی کا دستیا کہ اللہ تبارک نے ان کی دعا کو سنا اور سن کر کے ان کو باہر کیا ان کو اس مصیبت سے دور کیا پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وہ کدا لگا نن ذل محسن وہ قدالک نظل مومن اسی طرح ہم مومینوں کو نجات دیتے ہیں جب بھی وہ ہم سے دعا کرتا ہے جس طرح یونس کی پریشانی حضرت یونس علیہ سلاد وسلام کی پریشانی کو اللہ نے دور کیا ویسے ہی ہر مومن جب وہ مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں میرے بھائیو زکر علیہ سلاۃ وسلام نے بھی دعا فرمائی حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے بھی دعا فرمائی ایک چھوٹی بات یہاں پر یہ ہے بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دعا ہم کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی بعض لوگ ایسا بولتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا یا بعض لوگ کہتے ہم, تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیے جانے کے کی لائق ہی نہیں ہم تو ایسے ہیں ہماری دعا قبول کی جانے کے لائق ہی نہیں ہے میرے بھائیوں یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے آپ صلی السلام نے بیان فرمایا دعا جب بھی بندہ کرتا ہے تو اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں دعا جب بھی بندہ کرتا ہے اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں پہلی شکل یہ کہ مطلوبہ چیز جو چیز وہ مانگتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ وہ چیز کو دے دیتا ہے دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جو چیز وہ مانگتا ہے بندہ وہ چیز تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نہیں دیتا لیکن آگے اگر کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے تیسری یہ کہ مطلوبہ چیز نہیں ملتی اور مصیبت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں کرتا لیکن ذخیرہ آخرت بنا کر کے رکھتا ہے اس دعا کو اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارئین نے بیان فرمایا آخرت کو آخرت میں ذخیرہ آخرت میں جمع کر کے رکھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو دیکھے گا کہ بہت زیادہ نیکیاں بہت زیادہ عبادت وہاں پر رکھی ہوئی ہے اللہ کہے گا ہاں بندے یہ تیری عبادت ہے لے کر کے جا تو اس موقع پر بندہ کہے گا اے اللہ اتنی عبادت میں نے کہاں کی تو اس موقع پر اللہ بیان فرمائے گا کہ تو دنیا کے اندر جو دعائیں کرتا تھا تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اس کا مطلب بےکار نہیں جاتی تھی تیری دعائیں بلکہ تیری دعاؤں کو میں ذخیرہ بنا کر کے رکھتا تھا ابھی وہ دعائیں ہیں ابھی وہ دعائیں ہیں جو لے کر کے آپ تجھ کو جنت کے اندر لے جا رہی ہے اس موقع پر بندہ آرزو کرے گا کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کیونکہ یہاں پر مجھ, مجھ کو اور بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری نیکیاں ملتی تو میرے بھائی تین شکلیں نبی صلی اللہ علام نے بیان فرمائی پہلی بات دعا قبول ہو جاتی ہے دوسری بات دعا کے وجہ سے آنے والی مصیبت اللہ تبارک کو تعلق دور دیتا ہے تیسری بات اگر دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک کو آخرت کے لیے کو ذخیرہ اندوز کر کے رکھتا ہے دعا کرنا فائدے سے دعا کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے اب ایک چھوٹی بات آج جو دعا قبول ہو جاتی ہے وہ قبول ہونے کی دو قسمیں ہیں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ قبول ہونے کی دو قسمیں ہے ایک قبول ہونا فوراً قبول ہو جاتی ہے ایک قبول ہونا تھوڑے مدت کے بعد قبول ہوتی ہے چاہے وہ دس دن بھی پکڑ سکتے ہیں ایک مہینہ بھی پکڑ سکتا ہے ایک سال بھی پکڑ سکتا ہے یا اسی طرح سے ہزاروں سال بھی پکڑ سکتا ہے ایک دعا کو قبول ہونے کے لیے ہزاروں سال بھی ہو سکتا ہے ایک تو پہلے جلدی قبول ہو جاتی ہے دوسرا کافی لیٹ اور تاخیر ہو سکتی ہے دعا کے قبول ہونے میں حدیث کے اندر کہا گیا کہ تاخیر یعنی جلد بازی نہ کرے قبول ہو, والی ہے تو قبول ہو کر کے رہے گی جلدی قبول ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے جلدی قبول ہوتی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ارے تبور رضی اللہ تعالیٰ مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تاکہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آتا ہوں تعلیم سیکھتا ہوں آپ کی باتیں سنتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب کو جاتا ہوں تو میری ماں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس علم سیکھ رہا ہوں اور آپ کے پاس سے میں جنت کے اعمال سیکھ رہا ہوں اور میں جنت کے اندر جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں میں مومن ہوں لیکن میری ماں کافرہ ہے میری ماں کافرہ ہے وہ کافرہ ہے آپ اس کے لیے دعا کیجئے آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو گئی وہ بھی آپ کے اوپر اسلام لے آئی تو پھر ماں اور بیٹا یہ دونوں مل کر کے جنت کے اندر جا سکتے ہیں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ اما دی اما ہرا اللہ امادی اما ہوریرا اے اللہ ابو ہرا کی ماں کو تو ہدایت دے ابو ہیرا کی ماں کو تو ہدایت دے یہ بات نبی کی زبان سے نکلنا تھا ابو ررا نبی کے پاس سے دوڑتے ہوئے نکلے دوڑتے ہوئے چلے یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کی دعا پہلی جاتی ہے یا میں پہلے جاتا ہوں نبی کی دعا پہلی جاتی ہے یا میں پہلے جاتا ہوں فورن گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹ آیا ماں نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹہرو ماں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولی تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا کہا کہ بیٹا تو یہی چاہتا تھا نا کہ میں مسلمان ہو جاؤں ہاں محمد صلی کے پاس کر چلو میں مسلمان ہو جاتی ہوں دیکھو دعا خوبل. خوبل والی دعا ہے جلدی قبول ہو گئی دعا تو بعض اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا دن تھا ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے ایک دیہاتی صابی بدو صابی آئے آگے کے کہا کہ اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو رہے ہیں راستے کٹ جا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے ارے آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے آپ دعا کیجیے اللہ تبارک سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے خیراب کرے ہمارے لیے بارش کے نازر فرمائے یہ بات سننا تھا فوراً اللہ کے رسول ذرا سرم ہاتھ کو اٹھائے اور دعا کیا سابق رام بیان فرما تھے ابن مسود کا بیان ہے کہ جب نماز جمع پڑھ کر ہم جا رہے تھے تو اتنی تیزی کے ساتھ بارش ہوئی ایک نوجوان ادبی کے خطرے کو کر سکتا تھا اتنا فاسٹ اور اتنا گھٹ انداز میں تو دیکھو فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کے علاوہ سی بخاری کے اندر ان تین لوگوں کا واقعہ ذکر کیا گیا جو غار کے اندر گھر کے اندر گئے تھے کسی بارش یا آندھی سے بچنے کے لیے فوراً غار کے اوپر بڑا پتھر آ کر کے بیٹھ گیا تو اس موقع پر ان تینوں نے دعا کی تو فوراً دعا قبول ہوئی اور چٹان ہٹ گئی فورا دعا قبول ہوئی چٹان ہٹ گئی بعض دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں بعض دعاؤں کو قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے بعض دعاؤں کو قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تاخیر ہونا کا مطلب اللہ کے رسول کا بیان کے رسول صلی السلام نے دعا کیے اے اللہ ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی توفیق دے میرے بھائیوں مفسرین کا بیان ہے کہ یہ دعا کرنے کے تین تین مہینے تین مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول کیا حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے اللہ کے رسول کی دعا سے وہ دعا تاخیر سے قبول ہوئی تین مہینے کے بعد وہ دعا قبول ہوئی تو تاخیر ہو جاتی ہے دعا کے قبول ہونے میں اس طرح اگر ہم دیکھیں گے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب بنا وہ رسول ماں جاتی ہے وہ کتاب وا پردگیگار ہمارے ہی اس خاندان کے اندر سے ایک ایسا رسول تو بھیج ایک ایسا رسول تو بھیج جو تیری لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا اور ان کا تسکیہ کرے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو یہ ابراہیم کی دعا ڈھائی ہزار سال کے بعد خبر ہوئی ڈھائی ہزار سال کے بعد نبی یہ محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعلق ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے پیدا کیا تو دیکھو ابراہیم کی دعا ڈھائی ہزار سال دو سال پہلے انہوں نے دعا کی دو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا تو دعا کے قبول ہونے میں یہ دو قسمیں ہیں یا تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے یا دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے لیکن بہرحال ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دعا کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مطلوبہ چیز آپ کے حق میں ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے کر کے رہے گا اگر مطلوبہ چیز آپ کے حق میں ضروری نہیں ہے تو کسی آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دے گا اگر مصیبت کو بھی ٹال نہیں دیا تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جمع کر کے رکھے گا میرے بھائیوں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ اتنے طاقتور نہیں ہے یا اتنا پختہ یہاں آن ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم لوگ دعا کریں تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے میرے بھائیو آپ لوگ شیتان سے گئے گزرے نہیں ہے آپ لوگ شیتان سے گئے گزرے نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس آپ جا کر کے وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے ہیں فلاں وغیرہ بزرگ کے پاس جائیں گے وہ ہمارے تعلق سے کچھ سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ولی نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ولی نہیں ہے اور آپ لوگ شیطان سے بھی بڑھ کر کے شیطان سے بھی بڑے گمراہ اور نافرمان نہیں ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی شیطان کی دعا کو قبول کر کے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو گنہ سے گنہ گار آدمی بھی اگر دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہوں شیطان نے دعا کی کالا پرورتگار مجھ کو تو قیامت کے دن تک مہولت دے تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا اللہ نے کہا کہ کالا رَبِّ فَإِنَّكَ من میں نے تجھ کو اجازت دے دی اللہ نے قبول کر لی شیطان کی دعا اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی جو سب سے بڑا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا متروج تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور سب سے بڑے بلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ امام المبیا کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا کہ تین دعا اللہ کے نبی اللہ بیان پر ما دے یہ صحیح مسلم کے عزیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے تین دعائیں مانگی دو دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ایک دعا کو اللہ نے رد کر دیا ایک دعا کو اللہ نے عموما پوری کی پوری امت کو قید سال میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرنا اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کی اے اللہ گزشتہ قوموں کو جس طرح نے پوری کی پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک کیا قوم ہے وہ میری امت کو ایسا ہلاک نہ کرنا تو اللہ تبار نے یہ دعا بھی قبول کر لی لیکن تیسری دعا میں نے کی اے اللہ میری امت کو آپسی خانہ جنگی میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرنا اختلافات میں ڈال کر کے ہلاک نہ کرنا تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری یہ دعا قبول نہیں کی گئی میری اس دعا کو ردی کے ٹھوکری میں ڈال دیا گیا میری اس دعا کو چھوڑ دیا گیا میری اس دعا کو چھٹکار دیا گیا میرے اس دعا کو چھوڑ دیا گیا میرے بھائیو اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر خلفشار اور انتشار اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اختلافات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا دعا کے قبول نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک فارم کے اوپر جمع ہونے سے انکار کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت والے سب سے بڑے مکرم نبی کی دعا بھی رد ہو سکتی ہے تو ولی اللہ کی دعا رد نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی یہ سوچنا ہمارا شیطان کی طرف سے آیا کہ ہم اتنے بنےگار ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کرنے کے لائق نہیں ہے نہیں میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو قبول کر سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا جب شیطان کی دعا کو میں قبول کر سکتا ہوں تم تو کیا شیتان سے کیوں گزرے ہو شیتان سے کہ گزرے ہو شیتان سے, سے کہ گزرے نہیں ہو تو پھر تمہاری دعا کو میں قبول کیوں نہیں کر سکتا تم دعا کرو مجھ سے شرط ہے کہ میرے ہی اوپر بھروسہ رکھو میرے ہی اوپر ایمان رکھو اور دعا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کو سامنے رکھ کر کے تم دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی وہ شرائط کیا ہے آدمی حلال روزی کا پابند رہے حلال روزی کا پابند رہے حرام کا ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں نہ جائے بلکہ جہاں تک ہو سکے پوری تحقیق کے ساتھ ہلال روزی کا حلال روزی کمائے حلال روزی کھائے ہلال روزی, روزی کھلائے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی اور دوسری شرط یہ آدمی اخلاص کے ساتھ دعا کرے اخلاق کا مطلب سیبوخاری کے اندر آتا ہے نبی صلاحم بیان پر میے تم میں کیا کوئی آدمی جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے فلیہ تو وہ اپنی دعا کو عظم کے ساتھ بولے ازم کے ساتھ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ دے اگر نہیں چاہتا تو مت دے ایسا نہیں اللہ تو دے اس طرح ایک دم جلد کے ساتھ بیان کرنا جزم کے ساتھ اللہ تبارک و سے اپنی تکلیف کو بیان کرنا ہے جزم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول کر کے لینا ہے کیونکہ اس کے اس کو چھوڑ کر کے ہم کو دینے والا کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جوتے کا اگر تنہا بھی ٹوٹ جاتا تو آپ اللہ کے رسول سے مانگا کرتے تھے جوتے کا تنکا اگر چھوٹ جاتا جوتے کی رستے اگر ٹوٹ جاتی نمک گھر کے اندر ختم ہو جاتا تو بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول اللہ تبارک سے دعا مانگا کرتے تھے کیونکہ اللہ تبارک ہماری حاجت ہماری حاجت کو پورے کرنے والا ہمارے ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی اللہ تبارک ہمارے ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں اس کے علاوہ ربوبیت کا حوالہ دے دے کر سے دعا مانگے یہ شرط کیا ہے ربوبیت کا مطلب رب بنا رب بنا ہمارے رب ہے ہمارے رب ہے ہمارے رب بول بول کر کے دعا مانگے اللہ تبار کو علی عمران کے اندر یہ پانچ مرتبہ یہ ربنا ربنا کا تذکرہ بیان فرمانے کے بعد بیان فرماتا ہے پھر ربنا ربنا علیہ بولتے ہیں تو ایمان والے ایسا بولنے سے کیا ہوتا آگے اللہ بیان فرماتے اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا حسن بسری رحمۃ اللہ عصاہد کی تفصیل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں جانو رب یہ مومن بندے ربنا ربنا کہتے رہے تک کہ ان کی دعا قبول ہو گئی یہ مومن بندے ربنا ربنا کہتے رہے ان کی دعا قبول ہو گئی تو میرے اللہ سے دعا کریں تو اے ہمارے, اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب بول کر کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالب یہ بات بہت زیادہ پسند ہے اور حضرت ذکری علیہ اللہۃ وسلام کی جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اس میں اور تین شرائط کا ذکر ملتا ہے تین آداب کا ذکر ملتا ہے وہ تین آداب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پکارے ذکر اتنا اللہ تبار کو آہستہ آہستہ دعا مانگ <سلام> رہے آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے بچہ شرا تو چنانچہ آہستہ دعا کریں دھیرے دھیرے دعا کرے دھیرے دعا کرنے سے بھی اللہ <سلام> سنتا <سلام> ہے کیونکہ اللہ تبارک کو اتنا کانا اور بہرا نہیں ہے کہ آپ کی زور سے دعا کریں تو سنیں بلکہ زور سے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن آہستہ دعا کرنا افضل ہے اور کمزوری کا اظہار کرے ہماری کمزوری کا ادھر اللہ کے سامنے کرے دوسروں کے سامنے میں ہماری کمزوری ہمارے اندر کیا کمی ہے ہماری کمزوری کیا اللہ کے سامنے کرے زکری علیہ السلام کہتے ہیں ربی وحن الْعَظْمُ مِنِّي پروردگار ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں یعنی بڑھاپا ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بال پک چکے ہیں بال پک چکے ہیں میرے میرے بُڑاپے کا سارا کوئی بھی نہیں ہے اے اللہ اس کو ایک بچہ ہی نہیں آئے اللہ تبارک تو بار کو دعا قبول فرمائی اور تیسری بات اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کریں بعض لوگ ہوتے ہیں ارے اللہ کیا دیا سب کچھ دیتا ہے اللہ پھر بولتے ہیں اللہ کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا نہیں جو دیا اس کا اعتراف کرنا ہاں اللہ جب بھی میں مانگتا ہوں تو دیتا ہے مجھ کو جب بھی میں مانگتا ہوں تو دیتا ہے اور آپ یہ مانگ رہا ہوں یہ بھی مجھ کو دے اب میں یہ مانگ رہا ہوں یہ بھی مجھ کو دے گناہوں کا یعنی اپنے نعمتوں اللہ کی نعمتوں کا اختیار کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے خود ذکر علیہ بیان وسلم بیاں رب شکیہ پر دعا تجھ سے میں دعا مانگ کر کے کبھی بھی بزن نہیں ہوا جب بھی میں تجھ سے دعا مانگا تُو نے میری دعا کو قبول کیا میرے بھائیو یہ چند بنیادی باتیں تھی دعا کے تعلق سے اگر ان باتوں کو ہم ان باتوں کا خاص لحاظ کرتے ہوئے دعا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہماری دعائیں اللہ تبارک کو تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اس اسلام کے اندر دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے یہ دعا اس وقت کام کرتی ہے جہاں جہاں دنیا کے ظاہر تمام اسباب ختم ہو چکے ہوں دنیا کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہوں وہاں پر یہ دعا کام کرتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حجات بن یوسف نے حسن بصری کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا اب وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا با... اس کے وہ ظالم ہے اب اس کو اس کے ہاتھ میں کو کوئی نہیں بچا سکتا فوراً دعائیں کرتے دعائیں کرتے گئے وہاں جانے کے بعد کہتا ہے وہ ججاد بن یوسف کہتا ہے کہ مانگنا چاہتے ہو مانگو و میں تم کو بلایا تھا قتل کرنے کے لیے لیکن اب میرا دل پلٹ گیا میں تم سے محبت کرتا ہوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں دوں گا تو دیکھو ظاہری اسباب ختم ہو گیا بادشاہ کر ختل کرنے کے لیے بلایا تو ریا میں اس کون بچا سکتا ہے اس کو کون بچا سکتا ہے لیکن وہ اس دعا کا نتیجہ تھا وہ دعا کا اثر تھا کل تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی اس ظالم کے دل کو ہے نا ایک دم موم بنا دیا اور وہ آدمی ان سے محبت کرنے لگا اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو دعا کے بہت سارے فوائد ہیں اس لیے میرے بھائی اسلام نے ہر ایک موڑ پر ہم کو دعا سکھائی ہے کھانے کے وقت دعا پینے کے وقت دعا بھائی دور خلا جاتے وقت دعا نکلتے وقت دعا وزیر میں جاتے وقت دُا نکلتے وقت دُعا گھر میں جاتے وقت دعا نکلتے وقت دعا کھانا کھاتے وقت دُا یہاں تک کہ بیوی بی سے مجامات کرتے وقت دُا پوری کی پوری دن اسلام کے اندر دعا کا ایک الگ گوشا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اس لیے میرے بھائی دعا کا خاص خاص خاص ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کر کے توفی خدا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہم کو زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہم سے حالت ایمان میں سبخت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ خوراب جہنم سے بچائے آمین واقع الحمد للہ رب العالمی